الحمدللہ للہ وقفہ وسلم اللہ دین اسفیٰ ام آباد بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے اپنی نبی کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ دین اسلام کی تکمیل نہ ہو جائے اسی لیے نبی رہست کے متعلق آتا ہے بخاری وغیرہ کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو اپنے دور خلافت میں مجلس، مجلس شورہ جو بنائی تھی اس کے اندر صرف علماء اور حفاظ اور قرہ ہوتے تھے اور جب مجلس میں علماء بڑے بزرگ ہوتے تھے اور عبداللہ بن عباس ایک کمسن نوجوان کو بھی شامل کر رکھا تھا جن کا شمار ابھی بچوں میں ہوتا تھا بڑوں میں نہیں بہت کم عمر کے تھے حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس کو بھی شامل کر لیا تھا مجلس شورا میں بیٹھتے تھے ایک موقع پر بعض لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تاران اعتراض کیا کہ ہم سب کے بچے عبداللہ ابن عباس کے عمر کے ہیں لیکن کسی کے بچے کو شورا میں نہیں بیٹھ شامل کرتے اور اپنے قریب نہیں بیٹھاتے لیکن عبداللہ اللہ بن عباس جو ہم لوگوں کے بچوں کے عمر کا ہے اس کو عمر فاروق اتنی عزت افزائی دیتے ہیں اس کو اپنے پاس بیٹھاتے ہیں اس کو اتنی کم عمری میں شورہ کا ممبر بنا رکھا ہے شورہ میں شامل کر لیا ہے بڑی چیم ہونے لگی اور یہ لوگوں کو اعتراضات لوگوں کی چیم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا کہ عبداللہ اللہ بن عباس نوجوانوں میں کم بچوں میں صرف ہم نے عبداللہ بن عباس کو جو شورا میں شامل کر لیا اس پر بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں چیبی گوئیاں کر رہے ہیں کہ کی کیا بات ہے ہم لوگوں کے بچوں کو تو نہیں شامل کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بھری مجلس میں جب سارے اعتراض کرنے والے لوگ موجود تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے سوال کرنا شروع کیا نسر اللہ ولفت نل افواج یہ سورت پڑھی اور فرمایا اس کی تفصیل تم بتاؤ ایک شخص کھڑا ہوا تفصیل بتایا عمر فاروق نے کہا لا، نہیں دوسرے نے تفسیر کی عمر فاروق نے کہا نہیں تیسرے نے کی وہ بھی فیل ہو گیا ہر ایک تفسیر بیان کرتا رہا اذا جاء انصر اللہ ولفت ور تنہا سعید خلو نفید نلہ افواجہ جتنے لوگوں نے بھی تفسیر بیان کی سب غلطی کے لیے. آخر میں حضرت عبداللہ حضرت عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالی عما نے لوگوں کے سامنے عبداللہ سے ابن عباس سے پہنچا عبداللہ بن عباس تم بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب عمر فاروق نے حکم دیا اس کی تفسیر تم بتاؤ تو عبد بن عباس نے بڑی اچھی تفسیر کی جو ابھی اس موضوع کے مناسبت سے ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے کہا جا المومنین اللہ نے فرمایا ایجا جاسل اللہ فتح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی نصرت آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے یہ مستقبل کی خبر دی جا رہی ایجا جا انسول اللہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے ور تنا سید خلو نصید اللہ افواجہ اور آپ دیکھیں کہ لوگ اسلام میں گروہ در گروہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں ایک کے دکے نہیں بلکہ ایک ساتھ میں پورے گاؤں کے گاؤں لشکر کا لشکر فوج در فوج مسلمان ہو رہے ہیں ایک وقت میں ہزاروں آدمی کلمہ پڑتے مسلمان ہو رہے ہیں اے نجبی جب یہ تین چیز دیکھ لیں آپ جب تین چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں پہلی چیز اداجا نسر اللہ اللہ کی نصرت آ جائے مدد آ جائے نمبر دو اور مکتا فتح ہو جائے نمبر تین ورائی تنا سید خلو نصیدی نل افواجہ اور لوگ اسلام میں فوج در فوج گروہ در گروہ داخل ہونے لگے جب یہ تین چیزیں آپ کے پاس آ جائیں آ جائیں فسب حمد اور رب پھر آپ اپنے رب کی ہم دستنا میں مجبور ہو جائیں وہ ہو اور خوب استغفار کریں ان حکام تو یقینا اللہ تعالیٰ تواب یعنی توبہ استغفار قبول کرنے والا ہے جب یہ تین چیزیں مل جائیں اللہ کی مدد آ جائے مقافتی ہو جائے لوگ گیرو در گروہ اسلامی داخل ہونے لگے تو آپ کا کام ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی خوب حمد ثنا مشغول رہیں اور خوب توبہ استغفار کرتے رہیں کرنے لگیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی موت اور وفات کی خبر دی ہے یہ ہے علم کہ جب مکہ فتح ہو گیا اسلام عام ہو گیا دیر مکمل ہو گیا جس کام کے لیے آپ کو بھیجے تھا میں اللہ فرماتا جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ کام پورا ہو گیا اور دنیا میں رہنے کی ضرورت آپ کو باقی نہیں رہ گئی اس لیے اب آپ توبہ استغفار کر کے تیاری کریں موت انقریب آ جائے گی آپ کی موت کی خبر دی گئی ہے عمر فاروق رضی دی اللہ تعالی انہوں نے اس تفسیر کو سن کر کے خوش ہو گئی اور لوگوں سے کہا دیکھا تم لوگوں نے اس کے علم کی وجہ سے اس کے قرآن و سنت کے عالم اور اتنا بڑا فٹھی ہونے کی وجہ سے اس کو میں نے اپنی شورا میں گر پر کم سن ہے لیکن میں نے اپنی شورا کا ممبر بنایا اس واقعے کو اس حدیث کو میں نے اس لیے بتایا کے سامنے دین پھیلانے کے لیے آپ آئے تھے جب دین مکمل ہو گیا کوئی چیز دین کی باقی نہ رہ گئی تبھی آپ کو موت آئی جب تک دین کی تکویل نہیں ہوئی تھی تب تک اللہ تعالی نے آپ کو زندہ رکھا اور جب دین کی تکمیل ہو گئی الم اکمل تو القم دین اکم واطمم تو علیہ الاسلام جب اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا دین مکمل ہو گیا تو پھر نبی رہی کی وفات کا وقت آیا آپ دنیا چھوڑ کر کے گئی دین کی قدر آپ نے مکمل کیا اللہ تعالی نے آپ کی ذات برکت سے دین کس طرح سے مکمل ہوا اور کیسے دین کی لوگ کا اتمام ہوا اس کو اس طرح سے آپ ایک حدیث میں نے بتائی ابو زرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے سول نے فرمایا ابو درگ فاری کہتے ہیں اللہ کے قسم اڑتے ہوئے پرندے کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کیا سوچنا چاہیے اللہ کے نبی نے ہم کو اس کا بھی اس کا بھی علم دے دیا وہ بھی ہمیں سکھا دیا ایک اور حدیث بڑی اہم ہے اور وہ بڑی عظیم ترین چیز ہے صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث اس حدیث کو یاد رکھیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ان ہو یہ مجوسی تھے پہلے ایرانی فارس کے رہنے والے اللہ تعالی نے ان کو ایمان سے نوازا گھر چھوڑے عیسائی بنے یہودی بنے پھر عیسائی بنے آخر میں مسلمان بنے ان کے ایمان لانے کی داستان بڑی عجیب و غریب چیز ہے غریب ہے جب مدینے میں یہودیوں کے ہاں یہ کام کرتے رہے ایمان لانے کے پہلے پہلے یہودیوں کے ہاں بھی ایک عرصے تک کام کیے تھے جب یہ ایمان لائے ایک مشرک انسان غیر مسلم نے ان پر تنظ کرتے ہوئے بتایا سلمان اللہ کم نبی کم حت آداب قدا لتی خیر آتا سلمان تمہارا نبی بھی بڑا عجیب چیز ہے دیکھو اعتراض کرنا سلمان فارسی کے سامنے وہ اعتراض کر رہا ہے وہ کہتا کیا ہے سلمان تمہارا نبی بھی بڑا عجیب قسم کا ہے یار آج کیا ہوا اللہ کم نبی حکم تمہارے نبی تم کو پیشاب پاخانہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے دیکھا اللہ دیکھا یعنی یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے کہ استنجا ایسے کرو پیشاب ایسے کرو اور بڑا استنجا کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے یہ بھی کوئی طریقہ ہے یہ بھی کوئی دین ہے یہ نبی کے کام ہے اللہ دیکھا آپ نے اللہ مکم بطور اتراج کے استحدہ اور مذاق کے تمہارا نبی بھی اتنی بے کار چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتا ہے یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے استنیہ کا طریقہ سکھاتا ہے حضرت سلمان فارسی نے بالکل اس کا جواب پلٹ دیا کہاں کیا نام کیوں نہیں لقد نہانا نسط تک بے اللہ دیکھا اللہ کے نبی کی شان اور اس دین کی عزمت کو بڑھاتے ہوئے سلمان فارسی نے کتنا پیار دیا نام کیوں نہیں بالکل ہمارے نبی اس سنجا کا طریقہ سکھلاتے ہیں ہی ہمارے نبی نے کیا کیا سکھایا تم کو معلوم ہے اللہ مانا سب کچھ سکھلایا لکد نہانا قبل تبغن او بولن ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا اور بتایا کہ خبردار چھوٹا استنجا یا بڑا استنجا کرو کبھی کبلے کی طرح رخ نہیں کرنا کبلے کی طرح رخ کر کے نہیں بیٹھنا اب بتاؤ کتنی بڑی بات کبلے کا احترام کوئی معمولی کی دے تم اتنا بہترین جواب کبلی کی طرف روک کر کے اس سنجیا کرنا کبلی کی بےعدبی ہمارے نبی نے اس کا بڑا مسئلہ نہیں بڑا مسئلہ ہے آدھات کا ہماری نبی نے ہم کو منع کیا خبردار تبھی کبلی کی طرف منہ کر کے نہیں کرنا حاجت کگائے حاجت کے لیے نہیں بیٹھنا او بہلین اور ہم کو کیا سکھلایا اور اقلی من سلا سطح اور ہم کو سکھلایا کہ ہمیشہ ہمیشہ جب استنجا کرنا تو پانی اگر نہیں ہے دلنے کے لیے کم سے کم تین پتھر سے صاف کر لینا تین پتھر استعمال کرنا پوچھ لینا کیا مطلب تین پتھر تین ڈھیلے سے صاف کر لینا تاکہ بدن پاک ہو جائے جگہ پر گندگی نہ رہ جائے نمبر تین اوستن جیا بل جمی ہمارے نبی نے ہم کو اس سنجا کے آداب کدائے حاجت کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ کبھی کائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا اور ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا وہ ان ستنجیا بے رجی ان ہم کبھی گوبر اور لیج سے استنجا نہ کریں اور اگمن اسی طرح سے ہمیں منع کیا کہ ہم کبھی حدی سے حد حدی سے استنجا نہ کریں یہ سلمان فارسی نے اس کو جواب دیا اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا دین اسلام کتنا مکمل ہے کہ اس دنیا کرنے کا طریقہ اور آداب بھی ہمارے نبی نے ہم کو سکھلایا اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھلائی تو بڑی بڑی باتیں ہمارے نبی کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین اسلام پر عمل کرنے والا اس سے محبت کرنے والا بنائے أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب وأطوبه